الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سنڈا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو اور نہیں سمجھ آئی بات کی اس مدینے کو علی نے چھوڑا رضی اللہ تعالی اس مدینے کو چھوڑا اس مدینے کو.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 علی ہر مجبوری مدینہ سے چھوٹی ہے مدینہ نہ چھوڑو علی نے کہا مسلحت کا تقاضا یہ ہے میرے سر آنکھوں پر کیوں کہ میں علی کو بھی اسی طرح پوتر سمجھتا ہوں جس طرح فاروق و صدیق و کو صدیق کو سندھورین کو پوتر سمجھتا ہوں لیکن ہائے نمبر چوتھا تھا کیوں اس نے تو مسلحت کے لیے مدینہ چھوڑنا گوارا کر لیا اور جس پہ زبان کرتے ہو اس کو مجبوری مجبوری سے بڑی تھی سرور کائنات کی ناش مبارک پڑی ہے کوائزستان کے قوائل مرتب ہو چکے ہیں سکاس دینے والوں نے زکاس کا انکار کر دیا ہے مسلم کے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے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 نبی کی وفات کی خبر سن کر رکے سدھی تختے اختلاق پہ بیٹھے پھر حکومت سنبھالی کر دو مرو اسامت اپنے صحیح دن انجم سی اپنی سبھی نے جو اسامہ کو جا کے کہو کہ روم کی سرگوبی گلی روانہ ہو جائے فاروق آئے تلا آئے صبح جائے اب جو ہم لکھنا ہو سیف اللہ خالد آئے فاتح ایران میں ابھی وقاف آئے ہم رسول آئے! ابو بکر مجبوری ہے یہ لشکر ہماری کل کائنات ہے اس کو ندینے کی حفاظت کے لیے روک لو خطرہ ہے ندینے پر چڑھائی ہوگی یہ لشکر نہ ہوگا ہم کیا کریں گے مصلحت موجود ہے مجبوری موجود ہے لیکن مقابلے میں علی نہیں سدی کے اکبر ہے کیا جواب دیا فرمائے گے وربل کا لاہدہ تنہا کا بہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل کے رب کی قسم جس لشکر کو روکی کا محمد آروی نے حکم دیا ابو بکر اس کو روکنے کا حکم نہیں دے سکتا ہے نفلحت ہے تو کیا ہوا مجبوری ہے تو کیا ہوا ابو بکر مدینے کا دفاع کون کرے گا کہا دتن قدا رسول اللہ مجھے یہ گوارا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی بیوی کے د کو کتے دیں لیکن یہ گوارا نہیں جس کام کے کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا ابو بکر اس کام کے کرنے سے روک دے بات کرتے ہیں مسلح سے حق ہے ہم ان کو مانتے ہیں لیکن صدیق کا مقام مسلح سے تو سے اونچا ہے مجبوریوں سے اور بولو مجبوریوں سے مسلتی یہاں مدینے کو چھوڑ دیا بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہم مقابلہ کرنے کے عادی ہمارے نزدیک اس سے میل آ جاتی ہے تم پہ لیکن تم نے کیا تو تیرے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں داماد دو تھے ایک دنورین تھا ایک علی یہ تھا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 اس نے ابو جال کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا سرور کائنات کو پتہ چلا اما فاطمہ روتی ہوئی آپ اپنے بابا کے گھر آئی کائنات کے لیے آم لگے فاطمہ کی آنکھوں میں آنکھوں تیری کتاب کا حوالہ میری کا نہیں کس کا حوالہ تیری کتاب کا فاطمہ روتی ہوئی آئی اور سدر کے مقام پہ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 کہا ممبر منگواؤ مسجد میں ممبر منگوایا کیا کائنات نے امرام نے کہا ناد پننا سے بھی جامع لوگوں میں منافی کرواؤ منافی ہوئی علی کو بلاؤ علی آئے فرمایا علی جاؤ ابو بکرو امرو عثمان کو بلا کے لو ابو بکرو امرو آقا ان کو کیوں بلا رہے ہیں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 اور بہت کا طریقہ کیا ہے جو رشتہ مانگنے آئے اس کو دیتے ہیں قلعہ اس کے ساتھ کابلا ہو جو تیرا رشتہ مانگنے آئے تھے شارا شوق کی ملاقٹ ملا مارکٹ میں جیسی کی جلاؤ لشمل گل اربلی کی تیری کتابوں کا حوالہ کابلاؤ تینوں کو بلا کے کلایا ممبر پہ چڑھے یہاں ایک بیٹی دی کہ الحمد للہ بس سلا تو علیہ رسول اللہ اللہ کا سلا تو سلام مجھ پر تاریخ میرے رب کی علی لا یہ تنو بن تو ابو اللہ و بنت تو رسول اللہ فی کہ بھائی کنواہ ہے تنگ کب نکی بس دب کب نکا جال اے علی سن رسول اللہ کی بیٹی اور ابو اللہ کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی رہ سکتی بیٹی <سؤال> میری بیٹی کو طلاق دے دو ابو جال کی بیٹی کو سر یہی کہا ہے نہ تم سدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی تم نے جھوٹی تلاشی ہے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 کا نام لے کر کہتے ہیں نبی نے کہا ان فاطمت ابھی زم بندی من آزادا پکد آزانی وہ من افزبہ پکد افزبانی میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ نے کس کے لیے کہے اور اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جھوٹے کو گھر میں پہنچانے کے لیے اپنی کتاب کا حوالہ نہ ہو ان کی اپنی کتاب کا حوالہ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 فاطمہ محمد کے جیر کا شکرہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا ہے تو اس کو کہاں کسنا کرتا ہے تو نے کہاں اس کو مانگا کہاں کس طرح کیا بات تیرے گھر کی لگاتا میرے گھر پہ ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا اور اگر کاتلان حسین کا پتہ کرنا ہے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 میں نہیں کرتا میں تو دل دکھانے کا تائل ہی نہیں میں تو دلوں کے لھانے کا دائل ہوں کہ دل بدستہ کے حج اکبر لیکن یار ذرا میری سنج رہی کچھ ہم سے کہی ہوتی کچھ ہم سے سنی ہوتی پھر فیصلہ کہتا قاتل کون بات کی بات ہے کاتل کون حسین چلے راستے میں خوبی نے راستے کو کہا اسے نے ایک ایک کا نام لے کے کہا تمہارے خط اور تیرا شہر لکھتا ہے دو بوریاں خط لکھے ہوئے کتنے معلوم ہوتا ہے ان کے گھر مبالگا پہلے دن سے چلا رہا مبالگے کے آدمی آدمی جو. جن کو عادت پڑ جائے چھٹی نہیں ہے منہ سے چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر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 آنے لگے چیننے کا کام جو چلا وہ یزید سے نہیں چلا صدیق سے چلا چیننے کا کام جو چلا جی یسانی تھا ٹھیک ہے کیا دیکھ لو شہید ملت ساڈا زندہ شہید ملت کا انشاءاللہ کہا صدیق شاء اللہ فاروق کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے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 سلامت رکھے اور انشاءاللہ اللہ تمہارے شوق جذبے کا یہی عالم رہا تو ایک دن کہ پاکستان آئے گا حدیث حدیث اچھی معاملے بھی معلوم ازر کر بلا والے کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا بہنا دیکھی کپور ہے ہے کیا ہیں کا نے کیا میں نے کہا جب یزید نے سینا کو حسین نے کیا کیا بلگل لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا تو میں نے کہا باپ بڑا کے بیٹا پھر باپ کیوں نہ تیار ہوا دیا؟ باپ کیوں نہ لڑا آج انشاءاللہ سمجھا کے جاتا انشاءاللہ باپ ڈر گیا تھا باپ حل ہو گئے ہے اس کو شیر خدا بھی کہو اسد اللہ الغالب کو اللہ کل غالب بھی کہو اور کھائے تیری عقل کو کیا کرے خدا کی قسم غالب نے کہا تھا مزدور ہو تو ساتھ رکھو کیا کیا کرو تیری اخل کا کیسے بےٹا شہیدے کر کربلا اور باپ کے نام پہ کانفرنسیں کرتے ہو جس کا نام رکھتے ہو نادے علی ناد کیا نادے لوگوں کو نہیں پتا صحیح مجھ سے بھاپھی پوچھتا نادے علی کانفرنس کیا ہے وہ نا دلی تیرا نہ جائے بھی سجید ہواؤں نہیں انگل مسائے بھی ابھی وہ ہے جس مصیبت میں اس کو آواز دو لوٹتا ہوا ہے اور تجھ کو مصیبت سے نجات دلا جائے کہتے ہو تمہیں جو تیری مصیبتوں سے تجھ کو نجات بخشے وہ اپنی مصیبت سے نجات کیوں نہیں پا گیا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 لا یا لومن لال ہے بلا یا لومن لال ہے والا جس کے ساتھ ہو جائے دنیا کی طاقتیں مل کے اسے زلیل بنا سکتی اور جس کا ساتھ عرش والا چھوڑ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا عزت کر سکتی ہم کیا لگتا ہے ہم سے کہتا ہے وہ مشکل کشال ہے ہم نے کہا ہم کو بھی سمجھا لو ماننے کے لیے تیار ہم تو کیا ہے کیا بھی ماننے کے لیے تیار لیکن مجھ کو بتلا کہ چالیس ہجری میں جب وہ صبحوں کی نماز کے لیے مسجد میں آیا اور ابن ملجم مرادی نے چھپ کے اس کے پیچھے سے کمر پہ وار کیا خنجر کا تو اس کو گھائل کر کے زمین پہ گرا دیا ہنسو ہوتے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 قاتل سے بدلا میرے تو کہنے کا یہ تھا اس کو ہار ڈالو اس کی تو کیوں ہے اور مشکل خوشحال کہنے والوں اور جو کربلا کے میدان میں اپنے ترقتے ہوئے بیٹے کی مدد میں نہیں کہتا کیوں نہیں کرتا بات کو میں نہیں کہتا ماں تدار اللہ ہم کر اور ان شاء اللہ چھ مہینے بعد یہاں توحید ہید کانفرنس ہوگی ان شاء اللہ پھر مسئلہ توحید کا بھی بیان کریں گے آج تو صرف شہادت کا فضائل صابا کا بیان بول سکتا ہے موضوع الج نہ جائے کہاں کیا بات کر سکتے ہیں کہنے لگے نازے ال مرد رجائے دوستی رواج میں مرد رہ جائے اور جو تیری مصیبتوں میں آ کے لپکتا ہے اس کو سٹی جیسے نرم آدمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی اور علی خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی آلہ اللہ کتاب تیری زبان میری محب البلات کا حوالہ ہے علی نے کہا لب تمال کلو اگر ساری کائنات کے لوگ مل جائیں ماں بال نہیں تو بلکتا ہسٹو کاندے کے رب کی قسم ہے ساری کائنات مل کے اکیلے علی کو ڈرا سکتی علی کہہ رہا تھا اس کو سدیق سے ڈرنے کے لیے اور اتنا بہتر آج ہی تیرے ایک ملہ کی کتاب پڑھ رہا نعمت اللہ جہائی تھی کا اتنا بہادر تھا کہ خیبر کے دن تلوار اٹھائی مرحب کو مارنے کے لیے ارشوالا خدا ڈر گیا ارش والا اللہ کو ڈرنا ہی چاہیے وہ اللہ ہی کی ہے ذرا ڈرنا نہیں معذ اللہ معاذ اللہ ماد اللہ. اللہ نے اسر کو دار کے جاؤ. اللہ کیا کرے کالی کو غصہ آیا ہوا ہے. اس کا بازو تھام دو کی قسم کا اور ایک اگر فلم میں موسی کی کرن ہو ایک حوالہ تجھ کو تیرا مذہب چھڑانے کے لیے تھا. ایک حوالہ اسراؤ کہ اللہ نے اسرافیل اور می کو دے علی کا بازو تھام لو اللہ کیوں تھام لے علی گسے میں آیا ہوا ہے تلوار پورے قوت سے پڑی تو زمانہ کٹ جائے یہ کس کا حوالہ ہے یہ حدیث کا یہ حال ہے پتا نہیں تفصیل کا وہ بھی سنانا ان شاء وہ بھی آج بتلا کے جاؤں گا امیر صاحب اگر پیچھے سے مجھ کو کھینچے تو تم نے چھڑانا ہے بزرگ آدمی ہیں پکے ہوئے اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروپر تاہدیر قائم رکھے رشوت دینے کے لیے سہار ہی مانگ رہا سچی مچی مانگ رہا اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے دور میں بھی شاہ الحبیث عبد جیسے لوگ شاہل حدیث کے اندر موجود ہیں پلو سال سراط سلم الان کا تل ابی زمانی لخبر حاضر وقتا بومی وابائی فکلر کا اس گئے گزرے دور میں بھی عبداللہ جیسا شاہ بھی موجود ہے عبداللہ جیسا خطیب بھی موجود ہے اللہ کا شکر ہے اور محمد گوندلوی کا نام کیا لیتے ہو وہ تو وہ ہے کہ چشم چشمے نے ایسا پھر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے میں جب وما روبما آتے نہ بھی مت نہیں بنا تب آتا نام نظر آئی شیخ کی میرے کی بات تم نے کی ہے مرینے میں ایک مکے میں کاوا کے پاس مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت محمد شیخ الحدیث محمد گوندلوی کا بڑا شوبار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 اللہ کا کرم ہے آزام فربی لب لوانی عشق وہ یشکر فائنہ یشکر تو باپ علی کی رضی اللہ تعالی تب کہو رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ملا نعمت اللہ علی دائری حدیث کی کتاب میں لکھا اللہ نے اسرافیل اور نیکا عیل کو تھا بازو تھام لو دنیا تباہ نہ ہو جائے دونوں نے بازو پکڑا پھر بھی تلوار میں اتنا زور تھا کہ مرحب کو تاٹتی ہوئی ساتوں زمینوں کو کاٹ گئی تلوار کابے کے رب کی قسم ہے اگر عبارت نہ بھی تو ساری عمر کے لیے آئندہ تقریر نہیں کروں حدیث کے تمہاری حدیث کو دونوں نے کا پکڑا ہوا پھر تلوار ساتوں زمینیں کاٹ گئی اللہ نے کہ قیامت کی آمد آ گئی ہے اور جبڑی لا ہاں روپے چلی لے مولوی بات کرے مولوی کو بھی اللہ گاؤں کا یاد آتا کہ اور جڑے جبریلا جبلیلا کہنا ہاں اپنا جلیلہ یہ تقریر ہو رہی ہے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جمیل اللہ حاضر ہوں کا اللہ پھر میں کیا کروں اسرا پیر می کا عید تھاما ہوا اللہ پھر کیا ہے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 ہم حیران ہوتے پتا ہمیں ماض میں معلوم ہوا کہ پرنانی نے یاروں کی روایت سنی ہوئی ہے ہمیں پتا نہیں تھا یہ کس سے کتاب کہو کہو جاؤ جا کے اپنا پر علی کی تلوار کے نیچے رکھو مگر نہ سینگ بھی کٹ جائے جریل دورہ ہوا کیا اپنا پر علی کی تلوار کے نیچے رکھا الفاظ ہیں ان کی حدیث کے کہ جبریل بات کہتا ہے کانا بکو سیفے علی انتیا من مدائل سالے مجھ کو علی کی تلوار سے اتنا جھٹکا لگا کہ جتنا مدائل سالے کا اپنے جھٹکا نہیں لگا تلوار کے نیچے پر رکھا پر بھی کٹ گیا آدھا پر بھی بڑی مشکل جا کے علی کی تلوار رکی میرا بیٹا ایک دن میں تقریر کر رہا تھا کہ ابو علی کی تلوار ساتوں زمینیں کو پار گئی لیکن مولوی کو یہ سمجھنا آئی کہ بتلاتا کہ علی کی تلوار لمبی کتنی تھی جو ساتھوں زمین میں نے کہا بیٹے جھوٹ بولنے والے عقل کو ہاتھ نہیں مارا کرتے گدیاں ڈپ گت مارنی ہے تو ذرا زوردار مار سوچنے کی لوگ گھر جا کے سوچتے رہے ہیں. شکار کھیلنے جاتا ہے نا بچہ بندروک چلاتا ہے شکار تو نہیں لگتا باپ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہتا آپ بار گولی جایا گئی کہتا ہے جایا نہیں گئی بیٹا گھر جا کے مر جائے گا جا کر کہتا بھائی کیا ہو گیا تمہیں کیا تکلیف ہے کہا کتنا بہاؤ والی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جس کی تلوار روس کے ہائڈروجن بم سے زیادہ طاقت اس کو ابو بکر سے ڈرنے کی ضرورت تھی آخری کیا ضرورت تھی اس کو ڈرنے کی ضرورت ہائے ہائے حدیث کا حوالہ سنیں اب تفسیر کا بھی سنیں قیاس کن سے گلستان من بہارے میرا پھر دیکھ لینا کہ ان کی حدیث اور تفسیر کس کا نام ہے نیس کا سانگی اپنی تصویر ساتھی کے اندر سورت علاقرح کے نیچے لکھتا ہے علی اتنا طاقتور تھا رضی اللہ تعالی کتنا طاقتور کہ ایک دم ابو بکر نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو علی کو نہ علی کو ناٹوار آئے اور تفتیف صافی کا حوالہ یہ ان کی تفتیق <laughs> عمر ابو بکر تو منتیں کہ اللہ علی ماہو کہ زمین تباہ ہو جائے گی اور ملا کو ابھی مزہ نہیں آیا کہل کا ابھی ایک منٹ اور معافی نہ مانگتے تو زمین دو ٹکڑے ہو جاتی سارے فرق ہو جاتے اکیلا علی باسی بچتا میں کہتا ہوں